الحمد اللہ رب المین و فولاۃ و سلام علیہ سید اماطب بسم اللہ افوالات و سلام علی قیا رسول اللہ اصالات و سلام علی کا حبیب اللہ افلاط و سلام علی کا نبی اللہ علی قباس نور الله مادری چینل کے ناظرین حسف معمول توار کے دن باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے بعد آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت احکام تجارت اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ مالی معاملات ہوں تجارتی لین دین ہوں یا اسی قسم کے دیگر مسائل ہوں جس میں کچھ نہ کچھ لین دین کا مسئلہ آتا ہو تجارتی معاملہ بیٹھتا ہو تو اس سے متعلق آپ اگر شرعی شرع رہنمائی لینا چاہتے ہیں کچھ ذہن میں الجھن ہے اسے اس سلجھانا چاہتے ہیں اور اس پر قرآن و حدیث میں کیا احکام آئے ہیں شریعت متحرہ کیا اشار فرماتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو الحمد للہ ازل ہمارا یہ فورم حاضر ہے آپ کال کر سکتے ہیں واٹس اپ میسج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں وائس میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ازد ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں ممکنہ طور پر شامل سلسلہ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے حزب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدلا علی ان شاء جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے ماہ پور نور ربی نور شریف چل رہا ہے پہلے درود پاکی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر ان آپ کے بھی سوالات ہوں گے کچھ سوال میرے بھی ذہن میں وہ بھی انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے کہیں پہلے آپ کے سوال شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کوز بھی انشاء اللہ سلسلہ کرتے ہیں ربی نور شریف کی آج آٹھویں شب ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ ارض وجل جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بارہویں تاریخ ہوگی آکۂ کریم علیہ سلاۃ وسلام کا میلاد منائیں گے ان کی آنے کی خوشیاں انشاءاللہ شاء اللہ ارز وجل شریت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی نیت بھی ہے ارادہ بھی ہے آپ کا بھی ہوگا ان شاء ہم بھی بنائیں گے ماہر کیونکہ ربی نور شریف چل رہا ہے مفتی سب سے پہلے اپنا ہی سوال کرتا ہوں میں سوال پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کیونکہ ماہر ابی شریف چل رہا ہے اور اس میں آق کریم علیہ السلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی جو ساری کائنات کے لیے ہی رہبر اور رہنما بن کر تشریف لے کر آئے ہیں ہمارا سلسلہ ہے تجارت سے ریلیٹڈ ہم اس میں تجارتی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں اور آق کریم علیہ اللہ کی جو حیات طیبہ ہے یہ ساری کائنات ہی کے لیے نمونہ عمل ہے تو ہمارے جو تاجر اسلامی بھائی ہیں جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے کیا رہنما اصول یا مدنی پھول یا نبی کریم علیہ صلاحت والسلام کی سیرت طیب سے وہ کون سے اوصاف ہیں جو ضروری طور پر لازمی طور پر یا ترجیحی بنیاد پہ ایک تاجر کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں الحمد للہ اب سلیم <تصفح> اما بادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم علیہ السلط والسلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آپ وہ نبی ہیں کہ جو آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت مطالعہ کو ہر اعتبار سے جامع فرمایا ہے یعنی پچھلے انبیاء علیہم السلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ مخصوص قوم کے لیے آیا کرتے تھے ان کی دعوت اس قوم کے لیے ہوا کرتی تھی نبی اکرم علیہ ساط والسلام تمام عالم کے لیے نبی بن کر آئے ہیں دی آئے دی آپ کی جو نبوت کی دعوت ہے جہاں کے تمام لوگوں کے لیے ہے جو شریعت آپ لے کر آئے وہ شریعت بھی جامع ہے یعنی اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے ٹھیک اور جس طریقے سے اسلام ایک مکمل دین ہے اسی طریقے سے خود نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر <تصفح> جو دین کے مکمل پہلو اور زاویے ہیں ٹھیک وہ سیرت نبوی میں بھی موجود ہیں جیسا کہ حضرت روح اللہ علیہ نبیٰ علیہ السلاۃ السلام آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا تو وہ نکاح کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یقیناً آپ کے دین میں موجود ہوں گی ٹھیک ہے لیکن آپ کی ذات مبارکہ سے اس تعلیمات کی جو عملی تصویر ہے وہ ثابت نہیں ٹھیک ہے لیکن نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلاۃ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے جی اس کے اندر جہاں کمالات ہیں جہاں معجزات ہیں وہیں آپ کی ذات مبارکہ کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ خاتو السلام کی جس جو شریعت لے کر آئے جی اس شریعت کی جو عملی تصویر ہے وہ آپ کی ذات میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے ہر اعتبار سے موجود ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر لین دین ہے ٹھیک ہے دین اسلام کے اندر جو لین دین کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ عبادات سے بھی بڑھ کر ہے اہمیت تفصیل تفصیل, تفصیل وسط ٹھیک ہے پھیلاؤ ٹھیک ہے یوں سمجھیے کہ عبادات محدود ہیں ٹھیک ہے نواز زکات اور دیگر, دیگر, دیگر عبادات لیکن جو انسان کی زندگی کے شب و روز ہیں جی وہ معاملات پر گزرتے ہیں صحیح تو عبادات چوبیس گھنٹے کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے لیے شریعت نے واجب یہ فرض قرار دیا کہ بات کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے باقی کی ترغیب موجود ہے لیکن جو معاملات ہیں وہ معاملات ہر مسلمان کے زندگی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں شب و روز پر محیط ہیں اس میں تو پریکٹیکلی بندہ جو ہے انوالو ہے ہی تو وہ جو معاملات ہیں بندہ جو ہے وہ نوکری کرے گا یا بندہ کاروبار کرے گا تجارت کرے گا لین دین کرے گا فیصلہ کرے گا قضا کرے گا فریقین کا تسفیہ نمٹائے گا گواہ مالی معاملہ اگر تو اس پر گواہی لے گا تو یہ وہ تمام جہتوں پر آپ گفتگو کر لیجئے نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ علی صاحب اسلام کی ذات مبارکہ سے اس کی عملی تطبیق موجود ہے یا تو یا پھر یہ کہ آپ کے شادات اس پر موجود ہیں اب تجارت کو لے لیجئے تجارت اور معیشت کے تعلق سے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ صلاحت السلام نے نہ صرف یہ کہ آپ شریعت متحرہ کو لے کر آئے جی بلکہ آپ علی صلاح السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی فرمائی ہے جی یعنی مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی جی اور کوئی بھی ریاست جو ہے وہ معیشت کے بغیر نہیں چل سکتی جی معیشت جو ہے ریاست کے پہیے ریاست کی بنیاد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نبی اکرم علی علیہ اسلام کی حیات طیبہ میں اگر اس باب کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ معیشت کے تعلق سے آپ نے کیا اقدامات کیے جی اور اس ریاست کا جو ایک اہم حصہ ہوتا ہے معیشت اس کے تعلق سے کیا نظام آپ دیکھ رہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو جو تجارتیں پہلے سے ہو رہی تھیں بہت ساری اقسام تجارت تجارت ایسی تھیں پہلے سے لوگ کرتے آ رہے تھے نبی اکرم علیہ سات و اسلام نے اس کو باقی رکھا جیسے قید و فروخت ہے مداربت ہے شرکت ہے اسی طریقے سے بے سلام ہے بےسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے اہل مدینہ آپ علی سات نے اسلام نے باقی رکھا دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ معیشت کے بغیر معیشت کا تعلق روزی روٹی سے ہے صحیح اگر ریاست سے ہٹ کے انفرادی طور پر دیکھا جائے جی تو آپ علی خطلام نے خود بھی تجارت کی جی اپنے صاحبہ علیم السلام کو بھی اس کی ترغیب دی علی مدوان کو اپنے صحابہ علیم ردوان کو بھی اس کی ترغیب دی جی نبی اکرم علیہ خاط السلام خود اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے جی اور وہاں پہنچ کر ایک تجارتی کافلے میں آپ گئے جی اور بھی متعدد اسفار آپ کے جو سفر ہیں جی ان کا ذکر کیا ہے تذکرہ نگاروں نے سیرت نگاروں نے جی نبی اکرم علیہ اسلام نے جس شہر میں آنکھ کھولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی منڈی تھی ٹھیک اس, اس وقت یعنی مکہ مکرمہ جی وہاں لوگ دور دراز سے جو بھی ان کی شکل تھی جی حج کرنے آتے تھے جی یعنی کفار جو ہے وہ کفارے مکہ اپنے اپنے طریقے پر کیا کرتے تھے حج یعنی کہ صرف وہ چھت سے پاک حج کرتے تھے کھانے کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے لیکن تواف بھی کرتے تھے مزدلفہ میں جا کے وہ وقوف کیا کرتے تھے مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے ٹھیک ہے عرفات نہیں جایا کرتے تھے تو یہاں جو وہ دعویٰ کرتے تھے ملت ابراہیمی کے متبع اور پیروکار ہونے کا تو یوں جو کفارے جزیرہ عرب ہیں ان کا آنا جانا تھا مکہ مکرمہ میں اور خود مکہ مکرمہ ایک ایسی آبادی ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر کہ جس کے اندر پانی نہیں تھا ٹھیک صرف آبیزم کے کنواں تھا ضرور تھا لیکن کھیتی باڑی کا جو وہ ہے نظام وہ نہیں تھا نظام نہیں تھا پہاڑی علاقہ ٹوٹل تو جو چیزیں مدینہ جو چیزیں مکہ مکرمہ میں موجود ہوتی تھیں وہ باہر کے ملکوں میں جاتی تھیں باہر کے شہروں میں جاتی تھیں اور باہر سے چیزیں یہاں لا کر بیچی جاتی تھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی ہب تھا اپنے تجارتی ہب اگر نہ بھی کہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ جو آج تجارت ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ پر مثال کے طور پر ہم چاول باہر بیچتے ہیں صحیح صحیح ہم دھاگا باہر سے منگواتے ہیں صحیح صحیح تو جو ہماری ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں جو ہمارے پیدا نہیں ہو رہا اس کی ضرورت ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں یہ کام پہلے مکہ بھی گیا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ نے جب جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں تجارت تھی معیشت تھی اور امپورٹ اور اکسپورٹ کا تصور موجود تھا بنیادی اعتبار سے مکہ مکرمہ ہی میں نبی اکرم علیہ السلۃ والسلام کا نکاح ہوتا ہے حضرت سیدہ سنا خدیجہ القبر رضی اللہ سے نے جو خود ایک تاجرہ تھی ٹھیک ہے ایک صاحب سربت تھیں مالدار خاتون تھیں تجارت سے وابستہ تھیں اور نبی اکرم علیہ سات السلام نے ان کا مال لے کر مداربت بھی کینی یعنی شراکت کے طور پر نکال سے پہلے ٹھیک ایسا انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا آزمانے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں کیونکہ جو تجربہ ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ سفر سے بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے ٹھیک سفر میں اس کا لین دین اور اس, کا اس کی کیفیات اس کا اتار چڑھاؤ یہ بڑا کھل کے سامنے آتا ہے ٹھیک باقاعدہ اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بالکل جانا وہ ایک نوٹ کرنی ہے ہر چیز اور آ بتانی ہے ان کی شخصیت کے جو پہلو ہے بتانے پہلو بتانے, پہلو بتانے پہلو تو پھر وہ پہلو جب آپ کے سامنے آئے تو پھر حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت بھیجی ٹھیک تو تجارتی پہلو موجود تھا جب نبی اکرم علیہ صاحب السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کھیتی باڑی تھی ٹھیک ہے مدینہ منورہ کی جو زمین ہے پانی کے بہتاتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے یعنی کوئی نہر آتی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن زمین سے پانی نکلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پنجاب کے اندر देखे زمین میں ٹوبیل لگاتے ہیں اور پانی نکلنا شو کر کے موافق تھی وہ زمین زراعت کے موافق تھی اور زمین میں پانی موجود تھا میٹھا پانی ٹھیک ہے میٹھا پانی جہاں ہو وہاں کسی نہری نہر کے ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں باغات تھے کھجورے تھیں تجارت یہاں زیادہ تھی قدرے زیادہ تھی اور مختلف انواع جو ہے وہ پیشے یہاں پائے جاتے تھے مختلف الواع مذاہب موجود تھے یہاں پر ٹھیک ہے مکہ مکرمہ میں صرف مشقین مکا ہوا کرتے تھے یہاں یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں مختلف کلچر ہیں مختلف تجارتیں ہیں مختلف پیشے ہیں ٹھیک تو نبی اکرم علفات السلام نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی تو مدینہ منورہ خوشحال آ... سٹی تھی خوشحال ریاست کیپٹل آ... تھا سلطنت عثمانی کا کیپٹل تھا پھر انفرادی طور پر آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی جیسا کہ صابر چندہ کر کے جو ہے وہ کلاڑی دی ٹھیک ہے چندہ کیا گیا کلاڑی دی گئی اور کہا گیا کہ اس سے تم اپنا روزگار اختیار کرو تو انہوں نے لکڑیاں کاٹ کے اپنا روزگار اختیار کیا اسی طریقے سے ایک صابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بکریاں جو ہے وہ لے جاتے تھے بیچنے ایک بیچتے تھے دو خرید کا لے جاتے تھے اتنی برکت ہوتی تھی کے کام میں حضور علیہ سات اسلام کی نگاہ رحمت سے تو تغیب بھی شاید فرمائی اور تجارت جو ہے اسے اختیار بھی فرمایا اور تجارت کے اصول و ضوابط بھی, بھی بہن فرمائی ٹھیک یہ تجارت تو ہو رہی ہوتی ہے تجارت ہونا کوئی وہ نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے ہر دور میں ہوتی رہی ہے تو سب سے بنیادی آپ علیہ سادلام کا جو کارنامہ ہے جو عظیم خدمت ہے خدمت کا لفظ پتہ نہیں استعمال کروا جو عظیم آپ علیہ سات السلام کا وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی تجارت دی جو اصول و ضوابط پر مشتمل تھی بے لگام نہیں تھی بے لگام نہیں تھی ٹھیک یعنی آپ علیہ فاتحم نے سود کی ممانعت جاری کی آؤٹ لائن بنا دی سود کو حرام قرار دیا ٹھیک ہے آیات ربا نازل ہوئی ٹھیک ہے آیات ربا بھی مختلف مرحلوں میں نازل ہوئی ٹھیک ہے اور یہ سمجھیں کہ جو جزیرہ عرب تھا جزیرہ عرب جھگڑا ہوا تھا سب سے زیادہ آ شراب نوشی میں اور اس کے بعد سود کے اندر یعنی جو اجتماعی جو چیزیں تھیں نا جی وہ یہ سر فریس تھیں شراب بھی آپ نے حرام کرار دی ریبا بھی آپ نے حرام کرار دیا سود کا خاتمہ ہوا پھر تجارت کی جو جو اقسام تھی خیز و فروخت اگر ہے تو اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے شراکت ہے تو اس کو اس کے اصول و ضوابط فرمائے مداربت تھی تو اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے جو خدمات لی جاتی ہیں کسی کو مزدوری دی جاتی ہے اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے یعنی تجارت کے جو جمی گوشے ہیں جمی پہلو ہیں نبی اکرم علیہ صلاح السلام نے تمام کے حوالے سے اصول و ضوابط بیان فرمائے اور گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت متحرہ نے تجارتی معاملات کا مکمل نظام ہمیں دیا ٹھیک ہے گویا کے کیا یعنی گویا کہ کیا بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں یعنی پریکٹیکل بھی تھا اور وہ بھی تھا आ, نظریاتی آتی بھی تھا مختلف ابھی آپ نے فرمائے کہ جیسے سود کو منع فرمایا تو سود کو روکنا خود تجارت کو بڑھانے کا باعث ہے دیکھیے سود کو روکنا مختلف اس کے اسباب ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سود کا شکار ہوتا ہے وہ انحطاط پذیر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی, اپنے اپنے کندھے پر بھروسہ کرنے کے بجائے دوسرے کندھوں پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اور یعنی قرضہ رہ لے رہا ہوتا ہے سود پہ جی اور پھر جھگڑا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے آج دیکھ لیں آپ دنیا بھر کی دیوالیاں ہو جانے والی کمپنیوں کی رپورٹ کہ ان میں سب سے ساری فہرست چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ جناب سودی کردہ بڑھ گیا تھا بینکوں کو دینے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی اور اس بنا پر جو ہے وہ پراپرٹی بیچنی پڑی کمپنی دیوالیہ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت سارے جو ہے عوامل کو نظر آئیں گے اب یہ تو ایک پہلو جو میں عرض کر رہا ہوں تجارت کا ایک پورا نظام دیا ٹھیک ہے تجارت اور معیشت دو الگ الگ لفظ ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے گفتگو کی تھی معیشت کے نظام کو قائم فرمایا ٹھیک ہے ریاست کے لیے معیشت کا نظام ٹھیک ہے تو تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ تجارت کرتے ہیں انفرادی تجارت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا صحیح اس کو کوئی بینیفٹ بھی ڈائریکٹلی حاصل نہیں ہوتا یعنی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج کل ریاستوں نے اصول ضوابط بنائے ہیں کہ بھئی یہ چیز لا سکتے ہیں یہ نہیں لا سکتے یا یہ ٹیکس ہوگا لیکن تجارت کے اصول ضوابط بیان کر دیے اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ ان ہدایات کی روشنی میں تجارت جاری رکھیں اب ریاست جب قائم ہوتی ہے ہم تجارت سے معیشت پر آ رہے ہیں اسلامی ریاست کی معیشت کس چیز پر قائم تھی یہ دوسرا थीक थीक پہلو ہے ٹھیک ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی ریاست چلنے کے لیے ریاست کو چلانے کے لیے جی آمدنی بھی چاہیے ہوتی ہے جی ریاست کو آمدنی چاہیے ہوتی ہے صحیح جی ریاست کبھی بھی آمدنی کے بغیر نہیں چلتی ٹھیک جی ہے اب نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ ساطلا السلام جو دین لے کر آئے اس کی عظمت کو ملازہ کیجیے کہ ریاست کے جو آمدنی کے ذرائع مقرر ہوئے وہ کیا کیا تھے ٹھیک جی ہے بیت المال قائم کیا گیا صحیح جی بیت المال کے اندر جو مالی غنیمت آتا تھا مال غنیمت کے مختلف حصے ہوتے تھے جو شرکا کو بھی وصول ہوتے تھے ایک فارمولے کے تحت اور اس کا ایک بڑا حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا یعنی ریاست کا ریزرو فنڈ بیت المال بنا کرتا تھا پھر جب زکوت کے احکام آئے تو زکوات جو ہے ریاست نے خود وصول کی یعنی نبی اکرم علیہ سات اسلام کے زمانے میں اور اس کے بعد فل کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ریاست خود وصول کرتی تھی جو مختلف علاقوں کے گورنر ہوتے تھے ان کو اس بات پر معمور کیا جاتا تھا وہ اپنے جو ہے لوگوں کو بھیجتے تھے عاملین جو ہے عاملین کا تصاق میں موجود ہے زکوات وصول کرنے والے تو جب مسلمان اس حیثیت پر آئے کہ وہ زکوات دینے لگے دی تو زکوٰ جو حاصل ہونے لگی وہ براہ راست ریاست کو حاصل ہونے لگی اور ریاست کے لیے یہ ایک دوسرا بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا اس سے جو ہے وہ جو اہم امور تھے وہ پورے کیے جاتے تھے ٹھیک یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم علیہ سات وسلام حاکم اسلام تھے آپ کو تنخواہ لیتے تھے نہیں آپ تنکھا پھر لیا کرتے تھے ہاں بیت المال میں ایک جو مال غنیمت وغیرہ جو ہے اس میں تقسیم مندی ہوتی تھی وہ ایک حصہ آپ تھا جیسا کہ باغ فدق جو ہے نبی اکرم علیہ ساتو اسلام کو بیت غنیمت سے حاصل ہوا تھا خیبر میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں باغ فدق آپ کو حاصل ہوا تھا اور پھر وہ آپ کا ترکہ اس لیے نہیں بنا کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی مال جو ہوتا یعنی جو انبیاء مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتا وہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے ٹھیک تو یہی وجہ ہے کہ شدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس باق کو بیت المال میں داخل فرما دیا یہ نہیں تھا کہ آپ نے خود قبضہ کر لیا مز اللہ بلکہ نبی اکرم اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادث موجود تھی انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی اور اس کے تعلق سے بھی آقام موجود تھے اس کا کیا کرنا ہے تو بیت المال کا وہ حصہ بنا تو یہ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ زرعی زمینوں سے بھی جو ہے محاصل آیا کرتے تھے یہ ایک بڑا ذریعہ تھا پھر جو ایک اور بڑا ذریعہ رہا ہے وہ رہا ہے جزیہ کے تعلق سے تو یوں ریاست کے محاصل قائم ہوئے ریاست ان اصولوں پر بنے گی ریاست کے معیشت کے اصول کیا ہوں گے یہ اصول نبی اکرم علیہ السلام میں مدون فرمائے اور اسلام ایک فلاحی ریاست کا تصور جی آپ علی فاتو نے پیش فرمایا جی تصور کے عملی نمونہ آپ نے دیا عطا فرمایا جی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے فلاحی ریاست یہ ہوتی ہے آج کل ہم آ, جو آ, ابروڈ کنٹریز ہیں خاص جی جی طور پر گوروں کے ممالک ہیں جی جی اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے ٹھیک جی ہے کہ جی وہ علاج کرواتے ہیں وہ جی گری کرتے ہیں وہ جو بے روزگار فنڈ دیتے ہیں فلاحی ریاست کا جب کانسرپٹ آتا ہے تو اصول وہاں سے گویا کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو مدینہ مدورہ میں نبی اکرم علی اسلام نے جس ریاست کی بنیاد رکھی صحیح وہ ایک فلاحی ریاست تھی ٹھیک ہے ایک ایسی ریاست تھی کہ جس میں غربہ کو وظیفہ ملتا تھا ٹھیک ہے غربا کو بوڑھو یعنی ریاست خود زکوۃ وصول کرتی تھی ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہوتی اسے سرف کرتی اس کے علاوہ جو غوربا تھے فقرا تھے مساکین تھے ان کا جو حق ہے وہ بیت المال سے پورا ہوتا تھا تو یہ فلاہی ریاست کا تصور تھا تو بعد میں جب علماء اکرام نے دیکھا کہ جو حکمران ہیں یہ بیت المال میں لوگوں کے زکاط لے کے جمع کرتے ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں واضح ہو گئے اور پھر جو نا وہ اس جگہ صرف نہیں کرتے کہ جہاں صرف کرنی چاہیے تو پھر یہ فتوا دیا گیا کہ نہیں ریاست کا کام نہیں ہے زکاط لینا لوگوں کو انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ زکت ادا کرنے کی اجازت ہے تو لوگوں نے پھر انفرادی طور پر زکوات ادا کرنے کی اجازت دی ہمارے ملک میں بھی یہ قانون آ چکا ہے کہ اگر جس کا پیسہ بینکوں میں رکھا ہے یا اور ایسے جگہ جہاں زکوٰ کرتی ہے تو وہ اپنا کوئی ڈکلریشن فارم جمع کروا کے اپنی زکوات خود ادا کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کٹوتی آٹومیٹکلی ہو جائے گی یہ ضروری نہیں ہے اب قانون ایسے آ چکے ہیں تو یہ ریاست کے دو پہلو بیان کیے میں نے کہ معیشت جو ہے نبی اکرم اسلام نے جو معیشت عطا فرمائی ریاست کو اس کے خد و خال کیا تھے دل مختصر الفاظ میں من کیا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ مختصر ہے یہ اور اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا موقع آیا تو کوشش کریں گے کہ اس کو باقاعدہ اس کو اس کو کیا جائے اللہ کر نقطۂ گفتگو کرنی ہے میری تو بالکل بھی نہیں تھی کہ اتنا طویل ہو جائے گا ایک, ایک جملہ ضرور کہوں گا پچھلے اتوار کو جب ہم نے سلسلہ کیا تو اس میں ایک مسئلہ آیا تھا پوچھا گیا تھا آپ سے بلیک فرائیڈے سے متعلق اور پھر آپ نے ریپلائی بھی دیا تھا الحمد للہ اپڈیٹ ملی اور خوشی بھی ہوئی کہ علماء نے بھی بیان کیا آپ نے بالخصوص یہاں محمد چینل پہ بھی بیان کیا سوشل میڈیا پہ بھی وہ چلا کافی تو وائرل بھی ہوا اور اس کا فرق محسوس ہوا یعنی شاہراہوں پر اور بو ہوڈنگ بورڈس کے اوپر کمپنیوں کی طرف سے یہ بلیک فرائیڈے کی جگہ بلیس فرائیڈے ڈے بگ فرائی وائٹ فرائیڈے گرین فرائیڈے اور گولڈن فرائیڈے کے نام سے چلا اللہ برکت لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے مطلب صرف وہ وہ باتیں دیکھیں ہر طرح وہاں لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے جی آپ لوگوں نے تو مشروع کر دیا ہے بھائی میرے ہم کیا مشرو کریں گے جو مین میڈیا ہے جی ہر دو سیکنڈ بعد اس پہ اشتہار چل رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ جو بھی آپ پوزیٹو کام کرے نا جی تو اس پہ یوں منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں تو تو وہاں سے ہو رہا تھا ٹرینڈ تو وہاں سے چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہے تھے صرف ٹرینڈ نہیں چل رہے تھے میں تو سے دیکھ رہا تھا ٹرینڈ کے اندر بھی اشتہاری ٹرینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اعتراض کرنے والوں یہ بھی نہیں پتا ان کا خیال یہ ہے کہ جب اس کی آواز اٹھائی گئی مذہبی طبقات کی طرف سے تو پھر ٹرینڈ چلنا شروع ہو اور وہ مشہور ہو گیا حالانکہ تو مہینہ بھر سے اشتہاری ٹرینڈ چل رہے تھے جی کمپنیوں کے جی ناموں سے جس کو پبلک سے کوئی سروگار نہیں ہوئی ٹرینڈ میں بھی اشتہار ہوتا ہے جی تو خیر برحال آواز اٹھانی چاہیے آواز کا فائدہ ہوتا ہے آ, نیکی کی دعوت دیتے رہے جہاں پہ بالکل مختلف کالز ہیں اور بتایا جا رہا ہے کافی کالز ہیں ٹھیک ہے جی دیجیے پہلی کال سلسلے میں پہلی کال میرا نام ظہیر احمد اختاری ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض کمپنیاں مخصوص قسم کے ٹوکن بیچتی ہیں اور فری بھی دیتی ہیں ان کوپن کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ خریداری کرنے پر یہ ٹوکن شو کرنے سے مخصوص ڈسکاؤنٹ حاصل ہوتا ہے کیا یہ درست ہے ٹوکن <تصفح> <تصفح> پیسوں کے بدلے ملتے آ, کہہ رہا فری بھی دیتی ہیں اور بعد بیچتی بھی ہیں لیکن اگر ٹوکن پیسوں کے بدلے ملتے ہیں تو تو ان کا خریدنا جائز نہیں ہوگا یہ یعنی خرید و فروخت کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ مال کو خریدا جاتا ہے یہاں جو ٹوکن ہیں جو نمبر ہیں وہ مال نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی منفیت ہے کہ جس کا اعتبار علماء اثر نے کیا ہو اور یہ یو سمجھیں کہ ایک دانہ ڈالنے والی بات ہے جی ٹھیک ہے تو اچھا بہت سارے لوگ گھروں میں آ کے گلیوں محلوں میں آ کے اس طرح بھی کر رہے ہیں جی ٹوکن اگر بغیر پیسوں کے ملتا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں ٹھیک ہے یعنی بہت سارے شاپنگ پلازے ایسے ہوتے ہیں آپ اس میں جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس پھر ایڈ بھی ہوتے رہتے ہیں تو وہ تو ایک انعام کی صورت ہے ٹھیک ہے لیکن ان کوپنز کو خریدنا جن کے بہاف پر کوئی مال متعین نہ ہو تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا مختلف زیادہ تر یہ فوڈ چینج جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ اس کا رواج پڑ گیا ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے بتاب آپ سے از رہا ہوں مفتی صاحب کی بار میں گزارش ہے کہ اگر کسی دکان پہ ہم کچھ روپے ایڈوانس میں رکھوا دیں کہ یہ میری طرف سے ہزار روپے آپ رکھ لو اور جب جب مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ اس میرے پہلے جو پیسے ایڈوانس جمع کروا دیے اس میں سے آپ میں جو چیز لوں گا اس کے پیسے مائنس کر دینا اور جب میرا ہزار روپے پورا ہو جائے مجھے بتا دینا میں دوبارہ سے آپ کو پیسے جمع کروا دوں گا تو اس طرح کیا پیسے رکھوا کے میں پہلے ہی اس کے بعد چیزیں لے سکتا ہوں اس میں کوئی طور پہ مسئلہ تو نہیں ہے اس کی رہنمائی فرما دیں مسئلہ تو ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے بہار شریعت میں علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فتح شامی جس کا اصل نام ربد ہے اس کے اندر اس مسئلے کی تفصیل بیان کی ہے اور یہ جو ہے کہ پیسے رکھوا کر پھر خیداری کرنا اس کو اختیار نہ کیا جائے یہ جائز نہیں ہے خرید لیں ادھار خرید لیں اور مہینے کے بعد پیسے دے دیں یہ سروت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی کال دیجیے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ میری پنڈی سے محمد سلیمت کر رہا ہوں میری ٹیلر کی دکان ہے دکان کے اندر جو ری لسٹ لگی ہوئی سوٹ کا ریٹ آٹھ سو روپیہ ہے اور ایک کسٹمر آیا ہے اور میں نے اس کو کارڈ کے اوپر ساڑھے سات سو ساڑ روپیہ لکھ کے دے دی ہے جب وہ سوٹ لینے آیا تو میں خود موجود نہیں تھا اور کاریگر تھے انہوں نے آٹھ سو کے حساب سے اسے پیمنٹ لے لی ہے آیا کہ اس کا کیا حال ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی. کیا, بیان کیا اور کسی سے وہ تھا کہ جی ساڑھے سو میں دے دوں گا آپ کو لیکن وہ ان کے پیٹ پیچھے آیا جب یہ نہیں تھے موجود تو ان کے جو سیلز مین تھے اس نے وہ سوٹ آٹھ سو روپے کا بیچ دیا لیکن خریداری تو پہلے والی تو خریداری نہیں تھی ٹھیک ہے پہلے والے تو گاہک آتے ہیں اور بھاؤ پوچھ کے چلے جاتے ہیں وہ واپس بھی آئیں گے ضروری نہیں ہوتا بعض تو اتنا ہوتا ہے بالکل بارگنگ کرتے کرتے کرتے اچھا بعضوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خریداری کرتے کرتے کرتے وہ ہو گیا فائنل ہو گیا جی آخر میں آپ کہ وہ دل نہیں جا رہا جی ایسا ہوتا ہے بندے کے بعد وہ دل ہٹ جاتا ہے چیز کی خریداری جی. پر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یار نہیں مہنگا لگ رہا ہے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے جی مطلب بہت سارے اچھے اسباب بھی ہوتے ہیں تو بارگیننگ تو ہوتی رہتی ہے تو بارگیننگ سودے کا نام نہیں ہے آپ جی. نے ان کو ریٹ بتایا وہ چلے گئے تو آپ باڈ نہیں ہے. اگر لکھ کے دے دی دیے جب بھی یعنی نے لکھ کے دے دی اچھی ساڑھے سو کی میں دوں گا سودا تو نہیں ہوا نا ٹھیک ہے سودا نہیں ہو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں سودا نہیں ہوا ٹھیک ہے سودا اسی وقت ہو گا کہ جب خریداری ہوگی ٹھیک ہے جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو وہ سودا ہوا ٹھیک ہے تو اس میں سودا آٹھ سو پر ہوا تو آٹھ سو بنے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے غصب کر لیے یا یہ پیسنٹ کے لیے حلال نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک البتہ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر آئیں کبھی تو واپس دیتے ٹھیک لازم نہیں ان کو مطلب لازم باز نہیں ٹھیک ہے کے چند سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء اللہ مطلب مجھے کہا جاتا تھا کالوں کی لائن لگی ہوئی ہے لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا تو ظاہر <تصفح> <جات تصفح> سی بات ہے قوز تو ہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ہوں گے یہ قوز نہیں ہوں گی آپ کی ظاہر سی بات جو موجودہ کالز ہوتی ہیں وہی لینے کی کوشش کرتے کوئی نیت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں لیکن بہرحال یہ آپ کے سامنے ہی ہے سلسلہ اور سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا اور مدنی چینل کے کنٹینیوسلی جو ہے سلسلے ہیں نشریات ہے تو انشاءاللہ شاء اگلے سلسلے بھی دیکھیں گے مدنی نیوز بھی دیکھیں گے اور پھر حسب معبول انشاء اللہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں گے ہمارا یہ سلسلہ ان شاء اللہ کل دن ایک بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل لائیو کے حوالے سے فیس بک پیج ہے ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم